ان الحمد للہ وسلام علّہ رسول اللہ بعد فاعوذ فعز من منش ورضیم لا اقرا حف الدین قطبرشد الرشد من الغی فمن اکفربتوتِ بالطاغوت امب اللہ فقد استمس قبلعروۃ الوسقا لن صا ملحہ واللہ سمیع علیم لا فی الدین نہیں ہے زبردستی دین میں قد تبین الرشد من الغی تحقیق واضح ہو چکی ہدایت گمراہی سے فمن یکفر بتعوتے پر جو کفر کرے تاغوت سے ویوم بلّاہ اور ایمان لائے اللہ سے فقدستم سطح پس تحقیق تھام لیا اس نے بالعروۃ الوسقہ ایک مضبوط کڑے کو لنف ساملہ کہ نہیں ہے ٹوٹنا اس کے لیے واللہ سمیع علیم اور اللہ تعالی سننے والا جاننے والا ہے یہاں ایک اصول واضح کیا گیا ہے کہ اسلام کی قبولیت کے لیے کوئی جبر نہیں ہوگا کسی کو زبردستی دائرہ اسلام میں داخل کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی اسلام ایک دعوت ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے تمام انسانوں کے لیے تو اللہ یہی پسند کرتے ہیں کہ دنیا اس بات کو سمجھے کہ اس کائنات کا رب اللہ ہے پیدا کرنے والا وہ ہے تدبیر کرنے والا وہ ہے اسی کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اس کا حکم مانا جائے اس نے جو حلال حرام عوامر نواہی جو بات انسانوں کے لیے کہہ دی ہے اس کو تسلیم کریں تمام انسان اسی کو مانیں اس ماننے کا نام اسلام ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک باضابطہ دین کے طور پہ انسانوں کے لیے مقرر کر دیا ہے تو اور اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے کہ اس حقیقت کو لوگ اپنے دل سے قبول کریں تو اگر جبر ہوگا زبردستی ہوگی تو پھر وہ دل سے قبول نہیں کیا جائے گا جب کہ اسلام کی بنیاد تو اصل ایمان ہے اور ایمان دل کے اندر ہوتا ہے اور ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ اس کو یعنی دل اور دماغ کی مکمل ہم آہنگی کے ساتھ کسی حقیقت کو قبول کیا جائے اس کا نام ایمان ہے تو اس لیے فرمایا کہ لا اقرا حف الدین زبردستی نہیں ہے کسی کو ہم زبردستی اسلام میں داخل نہیں کریں گے ہاں یہاں یہ بات ضروری ہے کہ اس کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنا دلائل کو بیان کرنا حقائق کو واضح کرنا اللہ کی ذات اور اس کی صفات اور اس کے کمالات اور پھر کائنات کیا ہے اس کی حقیقتیں کیا ہیں اور یہ سوارا نظام یہ ہر چیز ہم بیان کریں گے اس کی بنیاد پر دعوت دیں گے اور سب کو یعنی یہ واضح کریں گے اور اس واضح کرنے کے بعد جو لوگ اسلام قبول کریں گے وہی درست بات ہے لیکن ہوا یہ ہے اور ہوتا بھی یہی ہے ہوگا بھی یہی کہ جب بھی یہ دعوت پیش کی جائے گی تو شیطان کی طرف سے اور شیطان کے جو نمائندگان ہیں دنیا کے اندر چاہے وہ قوتیں ہیں حکومتیں ہیں انسان ہیں معاشرے ہیں کہ جو اس تاوت کی بنیاد پر شیطان کے اس نظام کی بنیاد پر دنیا میں جو سلسلہ قائم ہے تو وہ رکاوٹ بنتا ہے وہ اس میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں مقابلہ کرتے ہیں اللہ کے دین کی اس دعوت کو روکتے ہیں تو اس رکاوٹ کو دور کرنا یہ لازمی ہے اس کے اندر قوت کا اگر کوئی دلائل کے ساتھ رکاوٹ پیش کرے تو دلائل کے ساتھ اس رکاوٹ کو ختم کرو اگر کوئی قوت کے ساتھ اسلام کی دعوت کو روک دے طاقت استعمال کر کے اس کے اندر رکاوٹ کھڑی کر دے تو طاقت کے ساتھ اس رکاوٹ کو دور کر دو تو جہاد کے جو بڑے بڑے مقاصد ہیں ایک مقصد جہاد کا یہ بھی ہے کہ اللہ کے دین کے رستے میں جو رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں جو قوتیں حائل ہو جاتی ہیں اور انسانوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے دین کو ان کے ان کو ملے پہنچانے والوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اور انسان ان جہاں جہاں تک پہنچنا چاہیے وہاں مشکل ہو جاتا ہے دین کا پہنچنا رکاوٹوں کی وجہ سے تو ان رکاوٹوں کو دور کرنا ضروری ہے جہاد کے بڑے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے اللہ اکبر لیکن جب یہ رکاوٹیں دور ہو جائیں پھر اس کے بعد پھر لوگوں کو دلائل کے ساتھ دعوت دی جائے گی جو دعوت کے اسالیب ہیں ترخ ہیں ان کو اختیار کیا جائے گا جیسے نبیوں نے دعوت پیش کی ہے اللہ اکبر ابن کثیر نے اس کے پس منظر میں اس کے شان نزول میں ایک بات بیان کی ہے مدینہ کے اندر ہونے والے واقعات بیان کیے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مدینہ کے اندر یہ معروف تھا عورتیں جن کے بچے نہیں بچتے تھے مر جاتے تھے تو وہ نظریں مان لیتی تھیں کہ بھئی اگر ہمارا بچہ زندہ رہ گیا تو ہم اس کو یہودی بنا دیں گے یہ مدینے کے اندر کیونکہ عام طور پر دین پر مذہب پر جو معروف تھے لوگ وہ یہودی ہی تھے کہ ان کے پاس کتاب ہے ان کے پاس شریعت ہے ہاں جی تو یہ اور ان کے بڑے اثرات تھے یہودیوں کے مدینے کے معاشرے کے اوپر تو یہ اوس سے خدرت سے یہ جو لوگ تھے تو ان کی عورتیں یہ نظریں مان لیتی تھیں کہ اگر ہمارا بچہ بچ گیا تو پھر ہم اس کو یہودی بنا دیں گے اور ایسے بہت سارے بچے تھے پھر وہ بڑے بھی ہو گئے تھے کہ ان کی ماں نے جو اپنی نظریں مانی ہوئی تھی ان کو پورا کیا ان کو یہودی بنایا لیکن جب بنو نظیر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا وطن کرنے کا حکم دیا تو پھر وہ جو بچے تھے یا بڑے تھے جو نوجوان ہو چکے تھے وہ بھی ان کے ساتھ ہی ان کو حکم ہوا کہ تم بھی جلاوطن ہو جاؤ تو پھر انصار نے اور یہ اوس خضر سے جو لوگ مسلمان ہوئے تھے انہوں نے کہا ہم تو مسلمان ہو چکے ہیں ہم اپنے بچوں کو تو بنو نظیر کے ساتھ جلاوطن نہیں ہونے دیں گے ہم ان کو مسلمان بنا لیں گے ہاں جی مسلمان بنا کے ان کو رکھ لیں گے ان کو جلاوطن ہونے سے بچا لیں گے تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس موقع پر یہ آیت نادل ہوئی تھی یہ شان نزول ہے اس آیت کا کہ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ نہیں بھائی لوگ اگر اسلام قبول کریں تو اپنی پسند سے کریں یہ نہیں کہ تم جبرن ان کو مسلمان بنا لو اس مقصد کے لیے کہ وہ بنو نظیر کے ساتھ جلا وطن نہ ہو سکیں جی یہ بالکل طریقہ نہیں ہے ایسا کوئی جبر ایسی زبردستی کسی کو اسلام قبول کروانے کے لیے اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عائد کا شان نزول بیان کیا ہے بہرحال اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام قبول کرنے کے لیے جو جبر ہو سکتا ہے یا زبردستی ہو سکتی ہے وہ مراد ہے ہاں جب اسلام میں بندہ آ گیا تو اس کے بعد پھر جو اسلام کے ضابطے ہیں جو نظام ہے اس کے اوپر لاگو ہوگا اگر وہ غلطی کرے گا تو اس کو سزا بھی ملے گی ذنا کرے گا شادی شدہ ہو کر سنسار کیا جائے گا قتل کرے گا تو اس کو کے میں قتل کیا جائے گا چوری کرے گا تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا تو بعض لوگوں نے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھ کے استدلال یہ کیا ہے کہ اللہ تو کہتا ہے کہ اسلام میں کوئی جبر نہیں ہے اسلام میں زبردستی نہیں ہے اور تم ایسی سدائیں مقرر کرتے ہو سنسار کی صدا یہ دنیا میں سخت ترین سدا مانی جاتی ہے اور چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے اس کے اندر بڑی شدت ہے تو یہ جو اتنی سخت قسم کی سدائیں لاگو کی جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ تو اس جبر سے انکار کرتا ہے کہ دین میں ایسی چیز ہے ہی نہیں تو تم کیوں یہ کہتے ہو کہ ہم یہ سدائیں دیں گے اور یہ کریں گے پھر پھر اللہ تعالیٰ تم کہتے ہو کہ جہاد کا حکم دیتا ہے اگر جہاد کرو گے تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا پر سختی کرو گے مار پیٹ کرو گے جب کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ نہ اسلام میں جبر نہیں ہے اسلام میں اقرا نہیں ہے تو یہ جو مستشرقین قسم کے لوگ ہیں انہوں نے اس قسم کی غلط فہمیاں اس آیت کے حوالے سے پھیلائی ہیں اور نشانہ بنایا ہے اسلام کے جو سزاؤں کا نظام ہے حدود کا جو نظام ہے اسی طرح جہاد فی سبیل اللہ کا جو عمل ہے ان چیزوں کو نشانہ بنا کر دلیل یہ دیتے ہیں کہ دیکھو قرآن کہتا ہے لا اقرا فی الدین تو اس کے بعد تو دین کے اندر کسی قسم کی شدت اور یہ چیزیں ہو ہی نہیں سکتی تو انہوں نے جہاد کا بھی انکار کر دیا حدود اللہ کا بھی انکار کر دیا اور عیسائد کو دلیل بنایا یہ غلط بات ہے لا اقرا فی الدین سے جو صحیح تفصیل اس کی کتابوں کے اندر موجود ہے معصور تفاصیر کے اندر موجود ہے وہ یہی ہے کہ کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جائے گا سمجھا گئی ہے باقی جب وہ مسلمان ہو گیا تو اب اسلام اس پر لاگو ہو جائے گا جی اب چور کا ہاتھ اگر کٹتا ہے تو اس نے چوری کی ہے تو ہاتھ کٹے گا نا جی تو چوری کی ایک سزا ہے جس طرح دنیا کے اندر ہر قانون میں چوروں کو ڈاکوؤں کو بڑی سخت سزائیں ملتی ہیں قاتلوں کو سزائیں ملتی ہیں جرم کرنے والوں کو سزا ملتی ہے لیکن یہ جو مغرب زدہ لوگ ہیں نا جی مستشرق کس کو کہتے ہیں میں نے بتایا ہوا آپ کو مستشرقین وہ ہیں جو جب یہ لوگ ان علاقوں میں آئے تھے حملے ہوئے یہ انہوں نے قبضے کیے ہندوستان پر مصر پر شام پر سارے علاقوں پر انگریزوں نے مغرب کے ملکوں نے قبضے کیے تو قبضے کرنے کے بعد وہ لوگ یہاں آئے انہوں نے تعلیمی ادارے بنائے کلچرل ادارے بنائے اور مسلمانوں کی تہذیب مسلمانوں کا تمدن مسلمانوں کے عقیدے یہ سب تباہ کرنے کے لیے انہوں نے بہت کچھ کیا انہوں نے مشرقی علوم و فنون کو خود پڑھا سمجھا اور اس کے اندر بہت کام کیا اور یہاں یعنی تعلیمی ادارے بنا کے کلچرل ادارے بنا کے انہوں نے بڑی محنت کر کے اسلامی تہذیب کو بگاڑا یہ ہیں وہ جن کو مستشرق کہا جاتا ہے اور انہی مستشرقین سے یہ مشرق کے رہنے والے جو مغرب زدہ ہیں وہ بڑے متاثر ہوئے ہیں تو وہ ظالم تو چلے گئے زیادہ تر اب وہ نہیں ہیں لیکن ان کے تیار کردہ لوگ جو بالکل انہی کے منہج کو اختیار کرنے والے دانشور اور ان سے ڈگریاں لے کر پڑھ کے آنے والے یہ بڑے بڑے پروفیسرز وہ بھی آج وہی باتیں کر رہے ہیں جو ورثہ وہ چھوڑ کے گئے تھے نا تشکیل کا مرض پیدا کر کے گئے تھے مسلمان معاشروں کے اندر جو اسلام کے خلاف ذہن سازیاں کر کے گئے تھے آج ان کے تیار کردہ لوگ اس وقت وہی باتیں کر رہے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ کوئی ان... کسی انگریز نے ہی یہ باتیں کی ہیں لا اقرا فی الدین کے بارے میں یہ مغرب سے متاثر لوگ جو اس وقت یہاں نام نہاد مسلمان بھی اپنے آپ کو کہلواتے ہیں تو وہ بھی یہی باتیں کرتے ہیں جہاد کی نفی کرنے کے لیے عیسائد اس کو استعمال کرتے ہیں حدود اللہ پر تان کرنے کے لیے عیسائد اس کو استعمال کرتے ہیں اور اپنے مقصد کے لیے یعنی جو ان کے اپنے ذہن ہیں ان کے اس ان کے مطابق قرآن کریم کو بدل کے ڈھال کے پھر یہ لوگ کرتے ہیں پر تو انہوں نے یہ بہت غلط مفہوم لیا ہے اس بات کا تو صحیح بات کیا ہے کہ اسلام قبول کرنے کے لیے کسی پر جبر نہیں ہوگا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جہاد نہیں ہوگا جہاد تو ہوگا ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے جو اسلام کی دعوت کے رستے میں موجود ہوتی ہیں جب اسلام وہاں پہنچ جائے گا رکاوٹیں دور ہو جائیں گی کا کافر زیر ہو جائیں گے ان کی قوتیں نہیں ہوں گی تو پھر جب ہم دعوت پیش کریں گے تو دعوت انشاءاللہ دلیل کے ساتھ ہی پیش کریں گے اخلاق کے ساتھ ہی پیش کریں گے قبول کرنے کے لیے کوئی زبردستی نہیں ہوگی بات واضح ہو گئی قطب نش دو میں نلغئی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھی وعدے کر دی اور گمراہی بھی وعدے کر دی توحید کیا ہے شرک کیا ہے شرک توحید اب اکٹھے نہیں چل سکتے ہاں جی ہدایت اور گمراہی اس کو گڑ نہیں کیا جا سکتا اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کے ذریعے اپنے نبی کے ذریعے اس حقیقت کو بالکل صاف کر دیا ہے یہ ہدایت جو ہے وہ بالکل صاف ہو چکی ہے واضح ہو چکی ہے اور گمراہی جو ہے اس حقیقت کو بھی بالکل واضح کر دیا ہے توحید اور شرک دونوں کو واضح کر دیا گیا ہے شرک اور بدت ہر چیز کو واضح کر دیا گیا ہے کفر کیا ہے اسلام کیا ہے ہر چیز کو واضح کر دیا گیا ہے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں رہی ہے اللہ اکبر فمعی یقفرب فقد بلّاہ فقطم الوسخا ہاں جی فرمایا جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے اس نے گویا کے ایک مضبوط کڑے کو تھام لیا جو کڑا کبھی نہیں ٹوٹے گا اور یہ بندہ حق پر قائم رہے گا استقامت اختیار کر کے رکھے گا تو یہ تاوت کیا ہے یہ بہت بڑی بحث ہے اور اس بحث سے بڑی بڑی گمراہیوں کے رستے کھلے ہیں آج جتنی قتل و غارت گری اور جتنی یہ تکفیر کا سلسلہ اور خوارج کا سلسلہ یہ جتنا چل رہا ہے ان کے پاس جو بڑی بڑی دلیلیں ہیں ان کے اندر سے ایک بڑی دلیل مسئلہ تاغوت ہے تو تاغوت کو تو پہلے سمجھیے تاغوت کہتے کس کو ہیں بھائی یہ تغیان سے ہے تغیان سے ہے تغیان کا معنی سرکشی سرکشی حد سے گزر جانا حد کو توڑ دینا انتہا پہ, پہ پہنچ جانا یہ معنی ہیں اس کے تو اس کے لیے مفسرین نے جو تفسیریں بیان کی ہیں ان میں ایک تفسیر یہ ہے کہ تاغوت سے مراد شیطان ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بیان کیا ابن کثیر نے اس روایت کو پیش کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ تعوت کیا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ شیطان تاغت ہے تو یہ تفسیر یعنی سب سے اعلی درجے کی تفسیر ہے اور پھر اس کے بعد مزید مفسرین نے یہ بات کہی شیخ محمد بن صالحسمین نے احاطہ کیا تمام اقوال کا اقوال صحابہ اقوال تابعین سارے اقوال بیان کرنے کے بعد انہوں نے یہ بات واضح کی کہ شیطان اور شیطان کے ماننے والے اس کے طریقے پر چلنے والے اور جو اللہ تعالی کے دین کے انکار میں پوری کوشش کرتے ہیں اللہ کی توحید سے ہٹا کر شرک کو دنیا میں قائم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف دنیا میں حکم قائم کرتے ہیں یہ ساری چیزیں یہ چونکہ شیطان کا منہج مقصد ہی یہ ہے تو یہ سب کچھ طاوت کے ذمن میں آتا ہے یہ شیخ نے بہت اچھی بحث اس پر کی ہے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہا اللہ علیہ کے حوالے بھی اس سلسلے کے اندر موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس طرح کا شرک کہ کوئی شخص اپنے آپ کو اس قابل ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ بھئی میری عبادت ہونی چاہیے تو جس کی بھی عبادت اللہ کے سوا ہوگی وہ تاغوت ہے شیخ الاسلام محمد بن عبد البہاب رحمتہ اللہ علیہ نے تاغوت کی یہی تعریف کی ہے کہ اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت کی جائے گی یہ تاغوت ہے اور شیطان ہمیشہ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالی کی عبادت سے لوگوں کو ہٹائے اور بہت ساری دیگر عبادتیں ان کے سامنے پیش کر کے اور معبود ان کے سامنے بیان کر کے لوگوں کی توجہ مابودہ باطلہ کی طرف کر دے تو شیطان کی یہ کوشش جو ہے یہ حقیقت میں وہ سرکشی ہے وہ تغیان ہے وہ تاغوتی کوشش ہے کہ جس کے ساتھ پورا دین ہی تبدیل ہو جاتا ہے اللہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے مقابلے میں عبادت یہ تاوت ہے اللہ تعالیٰ کی اطاط کے مقابلے میں اطاط یہ تاوت ہے اللہ کے حکم کا سریع انکار کر کے غیر اللہ کا حکم تسلیم کرنا اور اس کو واجب الاتباع واجب الطاط متا قرار دینا یہ تعوت ہے یہ ہے پوری تفصیل جو شیخ نے بیان کی تمام دلائل کو جمع کرنے کے بعد تو اب میں تھوڑا سا یعنی اب اس بات کو عرض کروں کہ جو اس جہاں سے یہ گمراہی پھیلائی جاتی ہے اور بہت دھوکہ دیا جاتا ہے تکفیری لوگوں کے دلائل میں سے ایک بڑی دلیل مسئلہ تاغوت ہے تو انہوں نے تاغوت کے اس مفہوم کو محدود کر کے صرف یہ کہا کہ جو حکمران ہیں جو حکمران ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتے اور اللہ کے حکم کے بغیر وہ حکومت کرتے ہیں حکم کر چلاتے ہیں نظام چلاتے ہیں یہ لوگ تاوت ہیں یہ تکفیریوں نے اکثر اس تاوت کی یہ تعریف کی ہے وہ پرانے تاوت ہوں یا آج کے تکفیری ہوں ان یعنی سب نے تقریباً یہی کام کیا کہ اس کو محدود کر کے صرف حکام کو تعبوت کہہ دیا ان کے نزدیک اور کوئی تاوت نہیں ہے ظاہر ہے کہ جس کو بندہ پھر تاوت قرار دیتا ہے پھر اس کے خلاف پھر کاروائی کا فیصلہ وہ پہلے کہتے ہیں حکمران تعوت ہیں اور حکمران بھی مسلمانوں کے حکمران ویسے اپنی بات ثابت کرنے کے لیے یا لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کہہ دیں گے لیکن حقیقت میں ان کے مفہوم میں تاوت وہ مسلمان حکمران ہیں کہ جو غیر یعنی وہ جس کو قرآن مجید میں الفاظ ہیں نا حکم بغیر ما انزل اللہ ملم بما انزل اللہ اس کو وہ بنیاد بناتے ہیں کہ حکم لیر ہاں جی اور حکم بغیر ما انزل اللہ وہ کہتے ہیں جو اس کا ارتکاب کرے گا وہ, وہ تاغوت ہے گویا کہ مسلمان بھائی ماں انزل اللہ کی بات تو مسلمان سے متعلق ہے نا غیر مسلم سے تو متعلق ہی نہیں ہے جس میں کلمہ پڑا اس کا تعلق ہے ماں انزل اللہ سے جو جو اسلام قبول ہی نہیں کرتا اس کو ما انزل اللہ سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے اس لیے انہوں نے محدود کر کے یہ تعریف کر دی کہ یہ لوگ مسلمان ملکوں کے اندر مسلمان حکمران جو اپنے آپ کو کہلاتے ہیں جب وہ بغیر ما انزل اللہ حکم کریں گے حکومت کریں گے تو یہ تاغوت ہیں اور پھر جب یہ تعوت ہیں تو ان کے ساتھ لڑنا واجب ہے یہ واجب القتل ہیں پھر اس دائرے کو آگے وسیع کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گئے کہ وہ معاشرہ جو ان ملکوں کے اندر رہتا ہے اور وہ خاموش ہے وہ وہ, وہ, وہ قناعت کر چکے ہیں اور کوئی ان کے خلاف لڑ نہیں رہے ایسے حکمرانوں کے خلاف تو یہ سب کے سب تاغوت کے ذمن میں آتے ہیں ملک تاغوت ہوتے ہیں معاشرے تاغوت ہوتے ہیں سارے تاغوت ہیں اس لیے ان سب کے خلاف لڑنا ختال کرنا ان کو نشانہ بنانا قتل کرنا ان کے بچے قتل کرنا ان کے عورتیں قتل کرنا یہ سب وہ جائز قرار دے کر یہ ایک ایک نظام انہوں نے باقاعدہ قائم کیا ہے یہ پرانے جو تکفیری تھے ان کا طریقہ بھی یہی تھا جو موجودہ تکفیری ہیں خوارج ہیں پرانے خوارج اور آج کے خوارج ان سب کا طریقہ اس سلسلے میں یہی ہے اسی دلیل اس کی کیا ہے کہ پرانے خوارج بھی وہ کافروں سے نہیں لڑتے تھے وہ جتنے بھی لڑے مسلمانوں سے لڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ایسے لوگوں کی جو پہچان بتائی گئی ہے وہ کیا ہے کہ یقتلون اہل اسلام و وہ یدا آہل کہ وہ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے و یدا آہل السان بدھ پر اس کا مطلب ہے کہ اور واقعتاً پرانے خوارج اور آج کے خوارج پرانے تکفیری اور آج کے تکفیری یا یہ صدیوں کے درمیان جب بھی یہ فتنہ تکفیر کا اور خارجیت کا اٹھا تو انہوں نے کبھی بھی کافروں کے ساتھ لڑائی نہیں کی جب بھی وہ لڑے تو وہ مسلمانوں کے خلاف مسلمان ملکوں کے اندر مسلمان حکومتوں کے خلاف انہوں نے یہ لڑائیاں لڑیں قتل و غارت گری کی یہ سب کچھ کیا آج بھی جو اس فتنے کا شکار لوگ ہیں یا اس فتنے کو برپا کرنے والے ہیں آج بھی ان کی وہی کیفیت ہے کہ وہ وہ مسلمانوں سے لڑتے ہیں تو انہوں نے یہ محدود مفہوم پیش کر کے ایک خاص نقطہ نظر سے اپنے لیے رستہ بنایا ہے اور لفظ تاغوت کو انہوں نے بہت زیادہ اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا ہے اب دیکھیے کیا یہ مسلمانوں کے حکمران واقعی تاغوت ہیں اس پر بھائی میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں کسی بھی مسلمان حاکم سے آپ یہ پوچھیں کہ بھائی تو کیا اللہ کے حکم کا انکار کرتا ہے کیا اللہ تعالیٰ کی شریعت مثن سود کا مسئلہ سود کا مسئلہ یہ اللہ کی شریعت کا مسئلہ ہے حلال و حرام کا مسئلہ ہے بہت بڑا مسئلہ ہے کہ تو کیا سود کو اس کو حلال سمجھتا ہے اگر وہ کہتا ہے میں سود کو حلال قرار دیتا ہوں میں سود کو حلال سمجھتا ہوں اور ملک میں اس کے رائج کرنے کو لازم سمجھتا ہوں اور خام خام مولویوں نے یہ سود سود کر کے یہ یہ لوگوں کو مصیبت میں ڈال رکھا ہے ترقیوں کو روک رکھا ہے اور یہ سب فضول باتیں ہیں میں نہیں اس بات کو مانتا اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے سری حرام کے بارے میں یہ رویہ اختیار کرے اس کو حلال کر لے اور اس کو یہ کہے کہ یہی بالکل درست ہے میں اس کی حرمت کا قائل ہی نہیں ہوں ہاں جی اور یہ لازمی ہے ہمارے لیے اس کے بغیر نہیں ہے ایسی اگر کوئی شخص یہ بات کہتا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ کلمہ کفر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ ہے کلمہ کفر لیکن اگر وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی میں مجبور ہوں ہمارے یہ مسئلے ہیں میں کچھ وقت کے لیے یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ہم تبدیلی لے کے آئیں بات یہ بھی غلط ہے یہ نہیں ہے کہ اس کی بات صحیح ہے اس کی اصلاح ہونی چاہیے اس کو اس کو نصیحت کرنی چاہیے جی اس کو اس کو جو فہم ہوا ہے یا کسی نے اس بات کو اس کو یہ سمجھایا ہے تو یہ غلط سمجھا ہے وہ تو اس کی اصلاح ہونی چاہیے لیکن اگر وہ اپنی مجبوری بیان کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ بھائی میں اس کو حلال نہیں کہتا میں اس کو حرام سمجھتا ہوں میں اس کو بالکل حلال نہیں کہتا سود حرام ہے ربا حرام ہے قرآن نے جس کو حرام قرار دے دیا ہم اس کو حرام کہتے ہیں ہم اس کو حلال نہیں کہتے لیکن ہماری یہ مجبوری ہے ہمارا یہ مسئلہ ہے ہمارا یہ مسئلہ ہے تو وہ ان چیزوں کو بیان کر کے اگر اپنی مجبوریاں بیان کرے تو اس کی اصلاح کرنی چاہیے وہ اس زمن میں نہیں آئے گا کہ اس کو آپ تعوت قرار دے کر اس کو واجب القتل کا فتویٰ قرار دے کر پھر آپ اس کے خلاف لڑائی شروع کر دیں اور نوجوانوں کی ذہن سازیاں کر دیں کہ سارا جہاد ہی یہ ہے پوچھ لو جا کے مسلمان حکمرانوں سے میرا خیال ہے جو میرا اندازہ ہے کہ کوئی ایک بھی مسلمان حکمرانوں میں سے ایسا آج نہیں ہوگا جو یہ کہے کہ میں ربا کو میں حلال قرار دیتا ہوں میں اس کو حرام نہیں سمجھتا میں اس کا اس کا لاگو کرنا اور اس کا نافذ کرنا میں لازم سمجھتا ہوں میرا خیال ہے شاید مسلمان ملکوں میں سے جتنے حکمران ہیں شاید ایک بھی یہ بات نہ کہتا ہو وہ اپنی مجبوریاں بیان کریں گے اور وہ کہیں گے کہ ہم اس کو حرام سمجھتے ہیں جب یہ چیز ہے تو پھر ایسے شخص کو آپ کافر قرار نہیں دیں گے اگر اس کا عمل ہے تو زیادہ سے زیادہ ایک کبیرہ گناہ کا مرتکب ہونے سے ایک شخص فاسق ہو سکتا ہے کافر نہیں ہو سکتا میری بات سمجھی کبیرا گناہ دیکھو نا یہ جو خارجی تھے وہ کیا کہتے تھے کبیرہ گناہ کا مرتکب کون ہے وہ کہتے تھے یہ کافر ہے اہل السنہ کا کبھی یہ عقیدہ نہیں رہا کہ یہ جو کبیرہ گناہ کے جو مرتکب لوگ ہیں آپ ان کو کافر قرار دے دیں اہل السنہ نے ہم نے تو ہمارے آئمائے مجتہدین نے فکہائے کرام نے محدثین نے بڑی جنگ لڑی ہے ان کے خلاف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر تمام احمد امام احمد سے لے کر تمام لوگوں نے ابن تیمیہ نے سب نے خارجیوں کے خلاف اتنی سخت تردید کی ہے ان کے اس عقیدے کی کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب کافر ہوتا ہے سمجھ گئی جب ہمارے یعنی اہل السنہ کے نزدیک کبیرہ گناہ کا مرتکب کافر نہیں ہوتا تو یہ جتنا سلسلہ یہ تکفیر کا چلا ہے کہ انہوں نے خود اس کو محدود پیمانے میں حالانکہ یہ اصطلاحات ان کے اندر بھی بہت بڑی گمرائی ہے کیا یہ اصطلاح خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ مسلمانوں کے حکمران تاقوت ہیں کیا صحابہ کرام نے یہ بات کہی ہے کہ مسلمانوں کے حکمران تاوت ہیں اور یہ حدود مقرر کر دی ہوں تو کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا وہ دوسروں کو تو کہتے ہیں کہ جی دیکھو آج کل یہ جتنے تکفیری خارجی ہیں نا اور قتل کے فتوے دے کر اور اس کو جہاد قرار دے کر مسلمان ملکوں میں قتل و غارت کرنی کرنے والے کہ انہوں نے قانون شادی کی ہے یہ سب سے بڑی ان کی دلیل کیا ہے کہ یہ قانون شادی کرتے ہیں قانون شادی کر کے انہوں نے یہ تاوتی سلسلہ دنیا کے اندر قائم کر رکھا ہے حالانکہ یہ ظالم سوچیں کہ جو ضوابط انہوں نے تکفیر کے ایمان کے تاغت کے جو ضوابط انہوں نے خود مقرر کر لیے جو ضوابط اللہ نے مقرر نہیں کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر نہیں کیے صحابہ کرام نے مقرر نہیں کیے اور آثار سے اور آسار صحابہ و تابعین سے جو چیزیں نہیں ملتی یہ ضبابت تم نے خود مقرر کیے جو تان تم حکام کو دیتے ہو کہ یہ قانون سازیاں کرتے ہیں یہ, یہ باقاعدہ اصول مقرر کرتے ہیں تو تم نے سب سے پہلے تکفیر کے جو قانون مقرر کر کے تاغوت کی تعریفیں اور اصطلاحات مقرر کر کے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف سریع اس کا ارتکاب کیا ہے بتاؤ سب سے پہلے تمہاری صدا کیا ہے جو تام تم حکومتوں پر کرتے ہو کہ جی یہ یہ یہ قانون سازیاں کر رہے ہیں جی یہ, یہ نظام بدا کر رہے ہیں تو جو تعریفیں تم نے کر کے مسلمان ملکوں میں قتل و غارت گری شروع کر رکھی ہے دھماکے شروع کر رکھے ہیں جیکٹیں پھاڑتے ہو اور مسلمان نوجوانوں کو جہاد پر امادہ کر کے جنت کے بشارتے دیتے ہو کیا یہ سب چیزیں اللہ سے اس کے رسول سے صحابہ کرام سے یہ باتیں ثابت ہیں سوچ لو اگر یہ نہیں ہے تو پھر تم حکمرانوں پر یہ تام کیسے کر سکتے ہو اور اسی کی بنیاد پر یہ فتوے کیسے دے سکتے ہو کہ یہ واجب القتل ہے جو فتوا تم دوسرے پر دیتے ہو سب سے پہلے یہ فتوا تم پر لاگو ہوتا ہے سمجھ گئی ہے سب سے دیکھو نا جو فتویٰ دیتا ہے مسئلہ بیان کرتا ہے وہ دوسرے پر لاگو ہونے سے پہلے سب سے پہلے اس بندے پر لاگو ہوتا ہے اپنے اوپر تو وہ لاگو نہیں کرتے ہاں جی اور دوسرے پر بڑا کرتے ہاں اللہ اکبر اللہ تعالیٰ معاف کرے یہ تکفیری فتنہ یہ چھوٹا فتنہ نہیں ہے اور خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا صحیح حدیث ہے کہ عمر کے کچے بچے استعمال ہوں گے یہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے چھوٹے علم کے کورے جن کے پاس علم نہیں ہوگا اور جو عمروں کے چھوٹے ہوں گے وہ استعمال ہوں گے اس تکفیر کے فتنے کے لیے اللہ کے نبی کی حدیث ہے اور آج ہم بالکل نوجوانوں کو یہ پھٹنے والے یہ جناب جنت کے لالچ کے اندر یہ دھماکے کرنے والے اور کافر کافر کہہ کر یہ سارا سلسلہ کرنے والے اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق یہ عمر کے بھی چھوٹے ہیں اور علم سے بھی بالکل کورے ہیں اور ان کو استعمال کرنے والے اللہ تعالیٰ معاف کرے یہاں وہ لوگ ہیں میرے عزیز بھائیوں میں چونکہ مجھے ان چیزوں کا کچھ علم ہے تو یہ جو یہاں فتوی دینے والے ان کے ان کے ڈانڈے کہیں اور سے ملتے ہیں ان کے سلسلے بڑے لمبے ہیں اور جناب وہ وہ باقاعدہ ایک سازش کے تحت پاکستان کے اندر یہ سارا سلسلہ جو ہیں وہ قائم کر رہے ہیں اور یہاں تاوت کا سلسلہ اچھا یہ انڈیا کے اندر سے پاکستان میں یہ جو سمگل ہوئے ہیں فتوے اور یہاں سلسلہ اور پھر تاغوت قرار دے کہ پاکستان کا معاشرہ تاغوت ہے پاکستان کی حکومت تاغوت ہے یہ اصل فتوے باز جو پیچھے بیٹھے ہیں انڈیا کے اندر ان کو انڈیا کی حکومت تاغوت نہیں نظر آتی کبھی نہیں کبھی نہیں انہوں نے ایسی حرکت کی بلکہ وہ تو جہاد کے ہی خلاف ہیں جناب پاکستان پاکستان کے اندر لڑنے کو حلال قرار دے دینا اور پھر اس کے لیے پوری تحریک چلانا علم کے سہارے لینا اصول ضابطے اور فقی ضوابط مقرر کرنا اور تاوت اور اس قسم کے سلسلے قائم کر کے لوگوں کی ذہن سازیاں کر کے پاکستان کے اندر قتل و غارت کری کا ماحول پیدا کرنا ان کے پیچھے جو انڈیا میں بڑے لوگ بیٹھے ہیں وہ کبھی انڈیا کے اندر یہ کام نہیں کرتے کیا اس سے واضح نہیں ہوتا کہ یہ بہت بڑی خوفناک سازش ہے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کیا اس سے یہ بات واضح نہیں ہوتی کہ یہ کتنی بڑی سازش ہے اللہ اکبر تو بہرحال جو بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے وہ اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے مسلمانوں کے اندر اور یاد رکھیے یہ بھی تاریخ بتاتی ہے کہ جب بھی مسلمانوں نے کفار کے خلاف اللہ کے دشمنوں کے خلاف یہ جہاد کیا اسی وقت یہ فتنہ تکفیر کا فتنہ جو ہے وہ سامنے آیا اللہ اکبر خاص طور پر اس دنیا کا سب سے بڑا اللہ کا دشمن جنہوں نے اللہ کے مقابلے میں نظام کھڑے کر رکھے ہیں یہ نیو ورلڈ آرڈر قائم کر رکھا ہے کیا اس سے بڑا بھی فرعون دنیا میں کوئی ہے بھائی امریکہ سے بڑا بھی فرعون دنیا میں کوئی ہے لیکن دیکھ لو یہ تکفیر کا فتنہ سب سے زیادہ اس وقت کھڑا ہوا جب امریکی فوجیں لے کر افغانستان میں آئے یہاں ٹی پی کا فتنہ کھڑا ہوا یہ فوجیں لے کے عراق میں گئے تو داعش کا فتنہ کھڑا ہوا یہ میں دلیل دے رہا ہوں ایک تاریخی شہادت پیش کر رہا ہوں اس سے پہلے آپ کو مسلمانوں کے اندر یہ شدت نظر نہیں آئے گی تھوڑا سا پیچھے جا کے آپ دیکھیں کہ یہ فتوے یہ قتل اور یہ مسلمان ملکوں کے اندر خاص طور پہ قتل کا سلسلہ یہ, یہ آپ کو پہلے نظر نہیں آئے گا جب جہاد ہوتا ہے تو تب یہ تکفیر اور خارجیت کا فتنہ بڑھتا ہے جہاد جتنا جتنا عروج پہ جاتا جاتا ہے اسی قدر یہ تکفیر اور خارجیت کا فتنہ بھی پڑتا جاتا ہے. یہی کچھ صحابہ ایوبی کے دور کے اندر ہوا ہے اور یہی اس وقت ہمارے اس دور کے اندر ہو رہا ہے کہ جب جہاد ہوا ہے تو اب یہ فتنے بھی میدان کے اندر کھڑے ہو گئے ہیں تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں سے میدانوں میں پٹ جانے والے شکست کھانے والے کافر وہ اس کا ایسے فتنے پلان کرتے ہیں ایسی سازشیں تیار کرتے ہیں اس وقت بھی مسلمان پھیل رہے تھے اور بڑھ رہے تھے تو یہودی جب مایوس ہو گئے تھے تو پھر انہوں نے مسلمانوں کے خلاف یہ تکفیر کا فتنہ کھڑا کر دیا اب بھی مسلم جب روس کو شکست ہوئی پھر امریکہ کو شکست ہوئی نیٹو کے ملکوں کو شکست ہوئی تو مایوس ہو کر انہوں نے یہ فتنہ کھڑا کیا یہ ہے اس فتنے کی اصل اور ہمارے اس خطے میں اس فتنے کی جڑیں انڈیا کے اندر ہیں سمجھا گئی وسائل بھی ادھر اسے آ رہے ہیں اور فتوے کی بنیادیں بھی وہیں سے اٹھ رہی ہیں اللہ اکبر بھائی بات بہت لمبی ہو گئی تاغوت سمجھ آ گیا آپ کو کہ نہیں ابھی سمجھ آیا ہاں جی جس نے کفر کیا تاغوت سے اور ایمان لایا وہ اللہ کے ساتھ فقط اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ اروت ہاں جی گویا کہ اس نے ایک مضبوط کڑے کو ہاتھ ڈال لیا مضبوط کڑے سے مراد بعض مفسرین کہتے ہیں ایمان ہے اکثر مفسرین نے اسی کو اس کو اسلام عروۃ الوسطیٰ سے مراد اسلام اسلام فرمایا یہ کڑا نہیں ٹوٹے گا یہ جنت میں جانے کا باعث بنے گا یہ ایمان کفر سے انکار کرنا اور بالکل ایمان کو قبول کرنا اور پھر اس کو مضبوطی کے ساتھ اس کو قائم رکھنا پکڑ کے رکھنا ہاں جی تو اس یہ جو ہے نا تمس تمس الروۃ الوسقہ واطس مُبح حبل اللہ حبل اس کی بہترین تفسیر ہے ہاں جی وہ،, وہ آسمان سے رسی جو ہے وہ لٹکی ہے وہی کے ذریعے جو دین آیا ہے آج وہ کتاب و سنت کے اندر محفوظ ہے وہ پورے کا پورا دین تو اس کو جو ہاتھ اس کو پکڑ کے اس پر تمسک کرے گا اسی کے تمسک کا حکم ہے کتاب و سنت پر تمسک کا حکم ہے اور کتاب و سنت کے علاوہ جس چیز کو بندہ سختی سے پکڑے گا اس کو تمسک نہیں کہتے اس کو تعصب کہتے ہیں جی کسی بھی کتاب و سنت سے ہٹ کر آپ جس چیز کو مضبوطی سے تھامیں گے وہ تمسک نہیں ہے تو وہ تعصب ہے اس تعصب سے گمراہی بگاڑ پیدا ہوگا فرقے پیدا ہوں گے کتاب و سنت پر تمس کے سے انسان دین پر صحیح دین پر سرات مستقیم پر رہے گا جس کا نتیجہ اللہ کی جنت ہے اللہ اکبر اللہ و لیو اللذین آمنو یخرجوہم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوتو یخرجونہم من النور الى الظلمات اولائک اصحاب النار ہم فیہا خالدون اللہ و لیو اللذین آمنوا اللہ و ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے اللہ دوست ہے ایمان والوں کا یقر جو ہم نکالتا ہے ان کو من ظلمات اندھیروں سے عل نور روشنی کی طرف والذین کفرو اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اولیاء مطاعو تو ان کے دوست ہیں تاغوت یقر وہ نکالتے ہیں ان کو من مننور نور سے الظلمات اندھیروں کی طرف علائے کا النار تاغوت اور ان کے دوست یہ سب دوزخ والے ہیں ہم فی خالدون وہ اس میں اس دو میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے جی اللہ ولی اللہ آ منو یخر جو ہم منظمات النور اللہ تعالی دوست ہے ایمان والوں کا اور اس کے وہ دوستی نبھاتا کیسے ہے اللہ تعالیٰ کی محبت اللہ کی دوستی اللہ کا تعلق یہ اس کے ساتھ بندے کو توفیق ملتی ہے اللہ اپنے بندوں کو توفیق دیتا ہے کس بات کی توفیق دیتا ہے کہ وہ ظلمات سے اندھیروں سے نکال کے روشنیوں کی طرف لے کے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے جو تعلق ہے نا وہ سب سے زیادہ مضبوط ہونا چاہیے اس میں کمزوری نہیں ہونی چاہیے اور جب بلدہ کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے تو ہر وقت بندہ ایسے مضبوط رستے پر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتا ہے قدم قدم پر دیکھو نا گمراہیاں تو قدم قدم پر ہوتی ہیں انسان قدم قدم پر بھٹکتا ہے تو قدم شیطان پیچھے لگا ہوا ہے شیطان کی ضروریت اس کا پورا سسٹم گمراہی کا جو دنیا میں اس نے پھیلا رکھا ہے وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ایمان والے بندوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں بڑے خطرات ہیں ایمان والوں کے لیے کہ ایمان نہیں رہے گا پھسل جائیں گے گمراہی میں پہنچ جائیں گے اس سے بچنے کے لیے کیا طریقہ ہے کہ بس اللہ سے جڑ کے رہو اللہ کی ولا اللہ کی محبت اللہ سے دوستی اللہ سے تعلق اللہ کی توحید اور ان چیزوں پر پکے رہو پھر جو اللہ تعالی کے ساتھ مضبوط رہتا ہے اس کا تعلق پچھلے سے ہے کہ فقط استمس بل عربۃ الوسخا النفصا اللہ جو اس مضبوط کڑے کو تھام کے رکھتا ہے کتاب و سنت پر تمسک رکھتا ہے اللہ کی توحید کے اوپر پختہ رہتا ہے تو پھر اللہ تعالی اس کو ہر گمراہی سے بچا کر ایمان کی روشنی اسلام کے نور کے اندر رکھتے ہیں یہ مطلب ہے اس کا یخر جو الظلمات ظلمات نور ظلمات سے مراد شرک کفر کفر کے یہ جتنے مظاہر ہیں جتنے کام ہیں سب ظلمات ہیں اور نور سے مراد اسلام ہے ایمان ہے ابن کثیر نے ایک بہت شاندار نکتہ یہاں بیان کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر ظلمات جمع بیان کی ہے ظلمات ظلمت ان کی جمع ہے ظلمات یہ جمع ہے اور نور کو واحد بیان کیا ہے نور کو واحد بیان کیا ہے کیا کیا سمجھایا کہ غلط رستے بہت ہیں شرکیہ عقیدے کفر کے مسئلے وہ بہت زیادہ متعدد ہیں بہت, بہت قسمیں کفر کی بہت قسمیں ہیں شرک کی بہت قسمیں ہیں بدعت کی بہت قسمیں ہیں ہاں جی ایک قسم نہیں ہے ان کی ہر علاقے کا کفر اپنا ہوتا ہے ہر علاقے کا شرک اپنا ہوتا ہے ہر علاقے کی بدت اپنی ہوتی ہے پر اسلام کا رنگ ایک ہے سمجھا گئی اسلام ایک ہے وہ اصل اسلام وہ امریکہ میں ہے وہ یہاں ہے وہ افریقہ میں ہے وہ دس سال پہلے, تھا، وہ سال پہلے تھا وہ ہزار سال پہلے تھا وہ قیامت تک وہ ایک ہی ہے سمجھا گئی سنت ایک ہوتی ہے بدت بہت ساری ہوتی ہیں سمجھا گئی توحید ایک ہی ہے شرک بہت ہے تو ابن کثیر نے یہ نکتا یہاں بیان کیا کہ ظلمات کو یہاں جمع بیان کیا گیا ہے اور نور واحد بیان کیا گیا ہے کہ ظلمات اندھیرے کفر شرک کے سلسلے بہت زیادہ ہیں جبکہ اسلام ایک ہی ہے پہلے شروع سے لے کر آج تک وہ ایک ہی ہے اور رستہ بھی ایک ہی صحیح ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی رستے کو صحیح قرار دیا نہ شراطی مستقیمہ فتب ہو بلا تب سبل فتح فرقہ بے کم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھانے کے لیے وہ باقاعدہ خط کھینچے اور ایک خط بالکل سیدھا کھینچ دیا اور کچھ خط دائیں اور کچھ بائیں کھینچ دیے ہاں جی ٹیڑھے میڑھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ آیت پڑھی کہ انا ہزار سیراتی مستقیمہ یہ ہے میرا رستہ بالکل سیدھا جنت پہ جاتا ہے اور ایک ہی ہے وہ دو نہیں ہے وہ الگ نہیں ہے مختلف نہیں ہے باقی جتنے رستے ہیں ادھر سے ادھر سے جتنے رستے ہیں وہ سب گمراہی کے راستے سمجھے سیدھا رستہ صرف ایک ہے جس طرح دو نقطوں کے درمیان ہمارے استاد حافظ عبداللہ صاحب ہمیں سمجھایا کرتے تھے جومیٹری سے کہ وہ کہتے تھے کہ دو نقطوں کے درمیان خط مستقیم ایک ہوتا ہے دو نقطوں کے درمیان خط مستقیم دو نہیں ہوتے یا وہ, ہاں وہ دو متوازی چلیں گے اگر دو آپ کھینچو گے تو دو نقطے بھی تمہیں الگ بنانے پڑیں گے یا وہ مستقیم نہیں ہوں گے وہ خط ہاں جی اگر مستقیم ہوں گے تو وہ دو نہیں ہو سکتے وہ ایک ہی ہو سکتا ہے تو دو نقطوں کے درمیان خط مستقیم ایک ہی ہو سکتا ہے اسی طرح سرات مستقیم بھی ایک ہی ہے یہ الگ نہ الگ رستے نہیں ہیں یہ دو نہیں ہیں چار نہیں ہیں ہاں جی چار نہیں ہیں بارہ نہیں ہیں بہتر نہیں ہیں تہتر نہیں ہیں وہ ایک ہی ہے اللہ اکبر ہاں جی یوخر جوحم ندول نور اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کو جن کے ساتھ اللہ کی ولا ہے اللہ کی دوستی ہے وہ بچا کے رکھتا ہے سب سے بڑی ڈھال گمراہیوں سے ظلمات سے شرکیات سے بدعتوں سے دنیا کی گمراہیوں سے دنیا کے فطروں سے بچانے والا اللہ ہے اللہ ولی الدینہ آ بنو پھر ایمان بندہ مضبوط رکھے توحید اپنی خالص رکھے سنت پر عقیدہ درست رکھے کتاب و سنت پر تمسک پورا رکھے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بچا کے رکھتا ہے گمراہیوں سے نکال دیتا ہے اگر کہیں کہیں تھوڑا بہت بندے پر کوئی اثر ہو بھی جائے ظاہر ہے معاشرے میں رہتے ہوئے بندہ بہت کچھ سنتا ہے بہت کچھ دیکھتا ہے ان چیزوں سے متاثر بھی ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جس کا ایمان صحیح ہے جس کا اللہ سے تعلق صحیح ہے اللہ اس کو فتنوں میں مبتلا نہیں رہنے دیتا اللہ اس کو نکال لیتا ہے یو خری جو ہم منت ظلمات النور ایمان کی اسلام کی روشنی کے اندر لے آتا ہے اور اس کو گمراہی کے اندر رہنے نہیں دیتا سمجھا گی انسان معاشرے میں رہ کر غلطیاں بھی کرتا ہے گناہ بھی کرتا ہے متاثر بھی ہوتا ہے بہت کچھ کرتا ہے پر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بچا بچا کے بچا بچا کے نکال نکال کے ان فطروں سے گمراہیوں سے فسق و فجور سے ان ساری چیزوں سے بچا کے اللہ تعالیٰ اپنے دین پہ قائم رکھتا ہے اپنے مخلص بندے کو والذین کفر اول احمۃتابغت اور جو کفر ہے یہ بہت نقصان کا سودا ہے اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے کہ بندہ اپنی باغ ڈور یعنی اللہ کے دشمنوں کے اور سب سے بڑا دشمن تاغوت کون سا شیطان شیطان اور شیطان کے چیلے چانٹے دنیا کے اندر کے جتنے ہیں وہ سب تاغوت کے سلسلے میں آتے ہیں تو جو کفر ہے نا جی توحید کا انکار اسلام کا انکار ان چیزوں سے جو بندہ ہٹتا ہے وہ اپنی باغ ڈور شیطان کے ہاتھ میں دے دیتا ہے شیطان کی ضروریت کے کنٹرول میں آ جاتا ہے شیطان جناب سٹیرنگ پہ بیٹھ کے استحب علیہم الشیطان صاحم ذکر اللہ حزب الشیفان تو شیطان کیا کرتا ہے ہاں جی اور جس طرح گاڑی میں ڈرائیور سیٹ پر بیٹھ کر بندہ سٹیننگ اپنے ہاتھ میں لے کر گاڑی کو جدھر چاہتا ہے چلاتا ہے تو شیطان بھی پھر بندے کو اسی طرح جدھر چاہتا ہے چلاتا ہے ولدین کفرو اولیاء احمود تو ان کے دوست تاغوت ہوتے ہیں اور وہ تاغوت پھر ان کو کدھر لے کے جاتے ہیں یوخرجون نور المات اگر کوئی تھوڑی بہت روشنی ان کو کبھی ملی اسلام ان کو مل گیا لیکن لیکن اپنے کفر کی وجہ سے کافروں کے ہاتھ میں باگ ڈور دینے کی وجہ سے وہ دین پہ قائم نہیں رہ سکتے وہ شیطان اور اس کے چیلے چانٹے اس کو کھینچ کے پھر وہ گمراہیوں کے اندر فطروں کے اندر شرکی عقیدوں کے اندر یعنی کفریہ سلسلوں کے اندر وہ لے کے چلے جاتے ہیں یقرجون احمن نورفظ البات اور پھر بلاخر پہنچانا شیطان نے سب کو کہا ہے مشن ان کا کیا آگ میں پہنچانا دو تخ میں پہنچانا ہے. اس نے کہا تھا نا اللہ تعالیٰ سے یا اللہ تو نے مجھے یہاں جنت سے نکالا ہے اس آدم کی وجہ سے میں اس کی اولاد کو اس جنت میں واپس نہیں آنے دوں گا ہاں جی ثم اللہ عت اللہ بین بمن خلفِان اِمان وان شمائے ولاج و اکثر شاک یہ نہیں یہ میں کروں گا جو مجھ سے اللہ نے کہا جا تجہ چھٹی کر لے جو تجھ سے ہوتا ہے لیکن میرے مخلص بندے تیرے قابو نہیں آئیں گے تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ان مخلص بندوں میں شامل کر لے جو شیطان کے کنٹرول میں نہیں ہوتے اللہ تو بالاخر یہ آگ میں پہنچاتا ہے اس کا مشن ہی یہ ہے کہ انسانوں کو اولاد آدم کو دو زخ میں پہنچانا ہے اس نے کا سعاب ہم